ادا سمع ماں ان ضلع رسول اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تم دیکھو گے آ یو نہ ان کی آنکھیں تفید دم وی آسو سے ابل رہی ہیں اللہ کا کلام سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے رف من الحقی اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ عیسائی کہتے ہیں ربنا آمننا اے ہماری رب ہم ایمان لائے تو ہمیں لکھ دے دین گواہی دینے والوں میں ہم نے ایمان کی گواہی دی ہمارا شمار بھی ایمان والوں کے ساتھ فرما یہ آئے تھے ایمان نجاشی بادشاہ اور اس کے ان درباریوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور پر ایمان لے آئے حفشا کا یہ بادشاہ تھا مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے مکے سے حبشہ پہنچے تو کافروں کا ایک کافلہ وہاں بھی پہنچ گیا اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کو یہ بہکانے کی کوشش کی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں غدار ہیں باغی ہیں یہ تمہارے ملک میں فساد کر دیں گے نجاشی بادشاہ کا انصاف بڑا مشہور تھا اس نے کہا تمہاری باتیں سن کر میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ انہیں بلا کر ان کی بات میں نہ سن لوں نجاشی بادشاہ کے دربار میں مسلمان حاضر ہوئے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم حق بات کہیں گے جو ہمارا عقیدہ ہے وہی وہ بیان کریں گے چاہے پھر کوئی بھی ہمارے ساتھ سلو کیا جائے اب نجاشی بادشاہ عیسائی تھا تو کفار مکہ نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں ان کے بے ادب ہیں اچھا اب یہ آئے مسلمانوں سے نجیاسی بادشاہ نے یہ پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم پہلے کفر میں مبتلا تھے شرک میں مبتلا تھے ہم اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے ہم قتل و غارت گری میں ملوث تھے اللہ نے ہم میں ایک نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں اخلاق سکھائے نماز سکھائی زکوٰۃ سکھائے اور وہ حضور کی تعلیمات کو انہوں نے ذکر کیا تو جب انہوں نے حضور کی تعلیمات کو ذکر کیا تو نجاشی اس تعلیمات کو سن کے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ کلام میں سے کچھ تمہیں یاد ہے تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کیا کچھ سنائیے نجاشی بادشاہ عربی کو جانتا تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی سورہ مریم میں حضرت مریم کی شان بیان کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی تو یہ جو وسوسہ دیا گیا کہ بے ادبی کرتے ہیں یہ بات ختم ہو گئی اور جب سورہ مریم میں یہ بات آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے عالم میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور اپنی اس بات کا اپنے بچپن میں نفی کر دی کہ میں خدا نہیں ہوں خدا کا بیٹا نہیں ہوں تو نجاشی پر اللہ کے کلام کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے تن کا اٹھایا اور کہا کہ اس کلام میں تن کے برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور کہا کہ یہ کلام بالکل سچا کلام ہے اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کو دیکھا تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور اس کے درباری علماء جو تھے وہ بھی رو رہے تھے اور نجاسی بادشاہ پہ حضور پر ایمان لے آیا اس کی تعریف میں آیات نازل ہوئی ان رسول یہ نیک لوگ ہیں انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا جب انہوں نے رسول اللہ پر نازل شدہ کلام کو سنا تم تفیع ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسو سے تر ہو چکی ہیں عبد رہے ہیں من الحق اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ذرا سوچے اگر عیسائی غور سے سنے تو یہ کلام اسے رلا دیتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے ہمارے دل کتنے سخت ہیں کہ ہم کلام علاقی سن کر بھی ہمارے دل نرم نہ ہو ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے اللہ ہم پر ایسا کرم کر دے کہ قرآن سن کر ہمیں قرآن کی محبت میں اللہ اپنی محبت میں اپنے رسول کی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ابنا آمنا وہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے فخنا تو دی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے پھر نجاشی نے ایک عیسائی علماء کا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یہ وہ عیسائی علماء تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے نجاشی نے یہ خیال کیا کہ یہ وہاں جائیں گے حضور کا کرم ہو جائے گا اور ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا تو یہ جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور یاسین شریف کی تلاوت فرمائی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی پیاری اتنی پیاری کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پیاری آواز حضرت داود علیہ سلاۃ وسلام کی آواز اتنی پیاری تھی کہ پرندے اب کی آواز سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جب آپ قرآن پڑھتے تو حضرت داود علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہوتی تو حضور کے زبان اقدس سے اللہ کا کلام انہوں نے سنا تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور یہ بھی حضور پر ایمان لے آئے وما لنا ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو اس طرح کہا وما جا من حالانکہ حق ہمارے پاس آ گیا وہ نتنا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے گا معل قوم نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا بیما کالو جو انہوں نے کہا اس کا سلا اللہ نے انہیں عطا فرمایا جناتی جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہیں خالدین فیح ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور جزاسنین اور یہی نیکی کرنے والوں نیکار لوگوں کا سلا ہے یہی ان کی جزا ہے والذین کفرو وکذبوا ربو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا الا اکا صحاب یہی لوگ جہن ہیں اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے محترم پیارے بھائیوں ساتویں پارے کا آغاز ہوا اور ساتویں پارے کی ابتدا میں قرآن کی تاثیر کا ذکر ہے اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ قرآن پاک جب ہم سنیں تو کاش ایسا کرم ہو جائے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالیٰ پر کرم تھا کہ آپ قرآن سنتے تو روتے قرآن سنتے تو آپ کے رونگتے کھڑے ہو جاتے اور خصوصا نماز کے دوران کوئی ایسی آیات سن لیتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو پوری پوری رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے نماز عشا کی پڑھنے کے لیے گئے تو امام مسجد نے یہ آیت کریمہ عیشا کی نماز میں پڑھی صورت الزاد فَمَن يَعْمَلْ مز ذَرَّةٍ درطن خی امیا مل مز قول و تن جو تم نے نیکی کی ہوگی ذرہ برابر وہ بھی دیکھو گے اور جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے حضرت امام اعظم پر قطاری ہوئی روتے رہے نمازیں پڑھتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ مسجد خالی ہو گئی موزن جانے لگا اور موزن نے یہ خیال کیا کہ حضرت بیٹھے ہیں چراغ کو اس نے گل نہ کیا سوچا خود جائیں گے تو چراغ بند کر لیں گے اس طرح موزن کو یہ بات یاد تھی جب میں مسجد سے نکلا تو امام اعظم رو رہے تھے جب صبح وہ فجر کی اذان دینے کے لیے آیا تو دیکھا امام اعظم رو رہے ہیں اسی مقام پر بیٹھے ہیں اور اپنی ڈاڑی شریف کو آپ بار بار پکڑ رہے ہیں اور جیسے کوئی ندامت سے اور حسرت سے ہاتھ پھیرتا ہے وہ امام اعظم جن کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی سارا دن دین کی خدمت میں گزرتا لیکن آجزین تیساری اور اللہ کے خوف دیکھیں اور معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں موزن کے الفاظ ہیں کہ آپ اس طرح کہہ رہے تھے اے نومان بن ثابت آپ کا نام نومان بن ثابت تھا اے نومان بن ثابت لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں جب تیرے گناہ کلب روز قیامت ظاہر ہوں گے تو تیرا کیا عالم ہوگا یہ کہتے جاتے اور پھوٹ فوٹ کے روتے جاتے اس نے اذان دی حضرت امام اعظم کتنے نیک اور کتنے پرہیزگار تھے اپنی نیکی چھپانے کے لیے آپ نے موزن کو بلایا اور کہا دیکھو آج رات کا جو معاملہ ہے کسی کو مت بتانا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے دل کو بھی نور کر دے اور دل کی سختی کو دور کر دے اور ایسا دل نرم ہو جائے کہ بس ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھک جائے اللہ رب العالمین کرم فرما دے اور یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما